السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نالین شریف کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی کا نام لکھنا کیسا دیکھیے نقش نالین مبارک میں نالین شریف میں نہیں. نقشے نالین مبارک میں اللہ تعالیٰ کا نام یا کوئی آیت قرآن لکھنا یا حضور علیہ السلاۃ السلام کا نام لکھنا حضور علیہ اللہۃ السلام کے نقشے نال مبارک میں اگر اس طرح سے لکھ دیا جائے تو یہ ناجائز و حرام نہیں ہے تصویر کا حکم میں سے جو ہوتا ہے نا اصل کے مخالف ہے نقش تصویر جیسے مفتی وقارالسام مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال یہ ہوا کہ مسلح کے اوپر خانۂ کعبہ یا مسجد نوی شریف کی سبز غمبت کی جو ہے نا عکس ہوتا ہے اس پہ تصویر بنی ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ تصویر جو ہے اصل کے حکم میں نہیں ہوتی تو اس لیے ویسے تو سادے ہی مسلح استعمال کرنے چاہیے مگر کسی کا اگر استعمال میں ہے ایسا مسلّہ اور اس کے اوپر اگر بال فرض اس کا پیر آ بھی جاتا ہے تو یہ ناجائز اور گستاخی میں شمار نہیں ہوگا البتہ احتیاط اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی تصویر کا بھی احترام کرے مفتی فکان الصب نے سراحتاً بھی جو ہے اس مسئلے پر ارشاد فرمایا ہے کہ نقش نالے مبارک پر اللہ تعالیٰ کا نام یا حضور علیہ السلاۃ السلام کا نام وغیرہ لکھ لینا یہ شرن جائز ہے اس لیے کہ اصل نال مبارک ایک اصل میں جوتا نہیں ہے تھی کہ حضور علیہ اللہ اسلام کے حقیقی نالے مبارک ہمارے سر پر بھی رہیں ہم حقیقت میں تو اس کے قابل بھی نہیں ہیں ان کی تو وہ ارفا و اعلیٰ شان ہے کہ انہیں ہم آنکھوں سے لگائیں سر پہ رکھیں کہ وہ شعر بھی آپ نے سنا ہے کہ کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا کے حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو تاجداروں کے تاجوں کی بھی کیا وقت اور کیا حیثیت برحال امام اہل سنت فتح و رضویہ شریف اکیسویں جلد کے صفحہ نمبر چار سو تیرہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں جس کے پاس یہ نقشۂ متبرکہ ہو ظلم ظالمین و شر شیطان و چشم زخم حاصدین سے محفوظ رہے عورت درد زہ کے وقت اپنے دہنے ہاتھ میں لے آسانی ہو یعنی بچے کی پیدائش کے وقت جو ہمیشہ پاس رکھے نگاہ خلق میں معزز ہو زیارت روزائیں مقدس نصیب ہو یا خواب میں زیارت حضور اقدص صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرف ہو جس لشکر میں ہو نہ بھاگے جس قافلے میں ہو نہ لٹے جس کشتی میں ہو نہ ڈوبے جس مال میں ہو نہ چرے جس حاجت میں اس سے توسل کیا جائے پوری ہو جس مراد کی نیت سے پاس رکھیں حاصل ہو موضائے درد و مرض پر اسے رکھ کر شفائیں ملی ہیں مہلکوں مصیبتوں میں اس سے توسل کر کے نجات و فلاح کی راہیں کھلی ہیں اس باب میں حکایات صلاح و روایات علماء بکثرت ہیں کہ امام تلمسانی وغیرہ نے فتح المتعال وغیرہ میں ذکر فرمائی اور بسم اللہ شریف اس پر لکھنے میں کچھ حرج نہیں اگر یہ خیال کیجئے کہ نالے مقدس قطعا تاج فرق اہل ایمان ہے مگر اللہ وجل کا نام و کلام ہر شے سے اجل و اعظم و ارفا اعلیٰ ہے یعنی نال مبارک اگرچہ بہت مقدس ہے لیکن اللہ کا نام تو سب سے اعلیٰ ہے نا اگر یہ خیال کریں بھی فرماتے ہیں یوں ہی میں بھی اعتراض چاہیے یہ قیاس اگر کوئی کرتا ہے تو یہ فر اعلیت فرماتے تو یہ قیاس مال فارق ہے اور قیاس مال فارق اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ یہ ایک اصطلاح ہے قیاس مال فارق یعنی کسی چیز کو غلط قیاس کرنا اپنے قیاس کے مطابق کسی چیز کو کچھ گمان کرنا حقیقت اس کے برخلاف ہو بعض اوقات انسان قیاسی غلطیاں کرتا ہے جیسے عام طور پر منطق میں کہا جاتا ہے استاد صاحب طلباء کو گھمانے کے لیے پوچھتے ہیں قضیہ جس کو ایک ہوتا ہے حد اوسط اور قضیہ وغیرہ جو درس نظامی سے متعلق علماء اور طلباء یا تشریف فرما ہے وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ مثال کے طور پر ایک قضیہ ہے انسان مرغی کھاتا ہے اور مرغی نجاست کھاتی ہے اب دونوں طرف سے حد اوسط کس کو گرا دیا دونوں میں کامن کیا ہے اے انٹرسیکشن بی کیا ہے مرغی دونوں طرف سے مرغی گر گئی انسان مرغی کھاتا ہے مرغی نجاست کھاتی ہے تو دونوں طرف سے مرغی گر گئی اے انٹرسیکشن بی حد اوسط گر گیا تو مرکب کیا بنا انسان نجاست کھاتا ہے یہ ہے قیاس مال فارغ انسان جب غلطی کرتا ہے تو یہ جو فلسفہ, قدیم فلسفہ کا جو رد بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو وہ اسی طرح کے قیاس مائل والی ہی مثالیں ہوتی تھیں جس کی وجہ سے وہ کہیں سے کہیں پہنچے اور اسی طرح کے حوالے سے قرآنِ پاک میں بھی ارشاد ہے کہ ید الو ہی کثیر و یہدیب ہی کثیرہ کہ بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ اس سے ہدایت پا جاتے ہیں اب قرآن تو کتاب ہدایت ہے گمراہیت کا تو اس میں سوال ہی نہیں مگر مسئلہ کیا ہے پیالہ چھوٹا ہوتا ہے دریا میں تو یہ وسعت ہے کہ کہیں بھی آ جائے دریا میں تو بہاؤ ہی بہاؤ ہے وہاں تو ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے اب اپنا پیالہ چھوٹا ہو تو چھلکنا تو ہے سمجھ رہے بات کو تو قرآن پاک سے جو ہے اسی طرح سے قیاس فاسک فاصد وغیرہ لیتے ہوئے جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہی یہ حکم ہے کہ ید اللہ بھی کثیروں یادیں فرماتے کہ اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی جاتی کہ نام الہی یا بسم اللہ شریف حضور کی نالیں اقدس مقدس پر لکھی جائے تو پسند نہ فرماتے مگر اس قدر ضروری ہے کہ نال بحالت استعمال و تمثال محفوظ انل ابتض میں تفاوت بدی ہی ہے یعنی حقیقت میں نال مبارک اور اس کی تمثال یعنی اس کی شبی دونوں کا حکم الگ ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام تو خود تو یہ پسند نہ فرماتے مگر ان اس کی ایک شبی بنا کے جو اس کا ایک فوٹو بنا کے اس کے اوپر اگر نا کوئی نام مبارک مقدس کلمہ یا کوئی اور حضور علیہ اللہ کے نامے منامی اس میں گرامی یا اللہ عز و جل کا نام اگر اس پہ لکھ دیا جائے تو یہ ناجائز و حرام نہیں ہے اس لیے کہ تصویر اصل کے مغار ہیں ہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جوتے وغیرہ کی شیپ میں آئے قرآن لکھ لینا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا خطہ دی کہ نمونے بنائے جاتے ہیں اگر اس میں کوئی تحقیر نما کوئی ایسی چیز بنائی جوتا بنا دیا کوئی ایسی چیز بنا دی کہ جو حکارت سے جن چیزوں کو رکھا جاتا ہے یا پسند نہیں کیا جاتا تو ایسی چیزوں میں قرآن پاک کی اس طرح ملا کے خطاطی کرنا کہ شیپ آخرکار کسی چیز کا بن جائے اگر وہ رزیل شے ہے چھوٹی چیز ہے مثال کے طور پر جوتا ہے ایسی حقیر سی شے ہو اس کے اوپر اگر اس کو منقش کیا جائے ان الفاظ کو آیات قرآن کو تو یہ شرح جائز نہیں ہوتا حضور علیہ صلاحۃ السلام کے نقشِ نال مبارک میں اگر اس طرح سے لکھ دیا جائے تو یہ ناجائز و حرام نہیں ہے واللہ تعالی عالم